تحلیل تکبیر، تحمید اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے عظیم اور اتنے محبوب ہوں جتنے عاشرا ذی الحجہ کے اعمال بس ان میں تحلیل تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو لیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کون ہے جو کہے لبعق لبعق تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا تکبیر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بولنا اللہ اکبر تحمید کا مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا الحمدللہ للہ چند الفاظ کی ایک صحیح حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے وہ یہ ہیں اللہ اکبر و والحمدللہ کثیرہ وسبحان لائ بتم واسیل